کہ اللہ تعالی سے دو فتنوں کے بارے میں ڈرو یا اللہ رب العامین کی پناہ طرف کرو دو فتموں سے اور یہ بات گزر چکی ہے شیخ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ فطرت العابد الجاہل وہ عابد جو جاہل ہے اس کے فتنے سے وہ فطرت العالم الفاسق اور جو فاسق عالم ہے اس کے فتنے سے بچو کیونکہ لوگوں کو دھوکہ یہی آ کر کے ہو جاتا ہے عالم ہے عمل نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے عابد ہے اس کے پاس علم نہیں ہے لہذا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر علم کی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا اتنے بڑے عابد ہیں کیا ان کی عبادات رائے نہ چلی جائے گی کیا ان کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اتنی محنت کر رہے ہیں تو یہی سے فتنا پیدا ہوتا ہے کہ دو بڑے فتنے ہیں جن سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے تو بہت کچھ باتیں الحمد للہ کتاب کی, کی شرح میں ہم نے سنی ہے تقریباً آدھی کتاب الحمدللہ ہو گئی ہے اور کل انشاءاللہ شاء اللہ وزیر فضر سے دوبارہ اس کتاب کی شرح کا آغاز کیا جائے گا میں اعلان کر دوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے یہاں الحمدللہ کافی لوگ اس وقت موجود ہیں کہ جبیر داوا سینٹر میں بچوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ ہر ہفتے کا انتظام ہے ہر ہفتے کے دن ہر سنیچر کو ساڑھے گیارہ بجے سے لے کر کے عصر کی نماز تک باقاعدہ یہاں پر بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے کچھ لوگ ہم سے ابھی ملے تھے اور کہہ رہے تھے اپنے بچوں کا ہم داخلہ کرانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ابھی جو نیا ہمارا سال شروع ہوگا سولہ فروری سے اور الحمدللہ اس کے لیے داخلے جاری ہیں لہذا جو حضرات اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں اور تجربے کار ال علم کی معیت میں اور اس طریقے سے ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں الحمدللہ آج بھی دروازہ ہم لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے یہ دعویٰ سینٹر بھی آپ لوگوں کے لیے ہے اور دعوی سینٹر کا اسکول بھی آپ لوگوں کے لیے ہے جب بھی کوئی پروگرام ہو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جسے آج آپ لوگوں نے شرکت کی ہے اس طریقے سے پروگرام کے اندر شرکت کریں ہر مہینے میں یہاں درس ہوتا ہے ہر ہفتے کو کتاب توحید کا درس ہوتا ہے اتوار پیر کو کلاسیں ہوتی ہیں عربی کی کلاسیں ہوتی ہیں اور دیگر پروگرام ہوتے ہیں ان تمام پروگراموں کو آپ لوگوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے کی تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ جو دعویٰ سینٹر قائم ہے آپ لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے تو اللہ ابراہین آپ لوگوں کی شرکت کو قبول فرمائے آپ لوگوں کی حاضری کو اللہ ابرامین ہماری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ ابرامین اسے ہمارے لیے حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے ہم جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق فرمائے اگر ہمارے کسی بھائی کے پاس کوئی سوال ہے دو چار منٹ کا اور ہمارے پاس وقت ہے اگر کوئی ہمارے شعر محترم سے سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں اس کے بعد ان شاء اللہ اگر کھانے کا جو ہے کہ آپ لوگوں کو اجازت دی جائے گی بس دو چار منٹ کے لیے زیادہ وقت بات نہیں رہے گا اگر کوئی سوال ہے کسی بھائی کے پاس علم سے متعلق بڑی لمبی گفتگو ہمارے شیخ نے کی ہے کتاب کی شرح میں اس کے تعلق سے کوئی سوال ہے کرنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کریں ان شاء اللہ دو چار منٹ کے اندر مجلس سماعی ختم کی جائے گی جی, جی ابھی ہمنا, ہمارا جو ہم تصویر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ وقت جو ہم تصویر مالا کا استعمال کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تسمی ہاتھ پر پڑھنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علوم نے فرمایا ہاتھ پر یہ مالا کی بات بعد میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمن صنت یہ تسویں پڑھتے ہیں انگلیوں کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ انگلیوں کی کو دوائی دے گی اللہ رب ال کو یہ چیزیں یہ ہمارے ان پر تصویر پڑتا تھا یا تحمیل حمد بیان کرتا تھا یا لا الہ الا اللہ رہی بات دیتا. مالا پر یا گٹھلیوں پر یا ان جیسی چیزیں تو صحابہ کلاب کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا ان کو سکھایا کہ انگلیوں کو پڑھا کرو وہ بھی دائرنے ہاتھ کی انگلی پر جیسا کہ شہر رحم و اللہ نے کہا تو عبادت کے لیے وسیلہ بنانا کسی بھی چیز کو کہ ہم اس کے ذریعے سے عبادت کریں گے ضروری ہے کہ اس کی دلیل خاص کر کے عبادت میں عبادت کے اصل جو ہے یہ حرام ہے کوئی بھی چیز اللہ یہ کہ اس کو حلال کرنے والی کوئی دلیل آئے تو ہم یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے عمل میں سے کوئی بھی عمل نہیں ملتا کہ انہوں نے اونلی چھوڑ کر کے کسی اور چیز پر کیا دوسری بات کہ ایک صحابی کا قوال اور عمل دونوں ملتا ہے کہ لوگوں کے اوپر نکیب کیا ہو جیسا کہ عبداللہ بن مص... عبداللہ بن مسعد رضی اللہ عنہ کیا اثر آیا ہمارے سامنے صحیح اثر ہے تو انہوں نے کہا کہ تم گمراہی کے راستے پر جا رہے ہو کنکڑیوں کے اوپر پڑھ کر کے انہیں کنکڑیوں کو جوڑ دیجئے جا کر وہ تصریح کی شکل اختیار کر لیتے تیسری بات لوگ کہتے ہیں کہ ہم تصریف پر اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ گنتی مکمل ہو سکے بوڑھے ہو گئے ہیں نا حادثہ کمزور ہو گیا ہے اس وجہ سے پر گنتی بھول جاتے ہیں جو انگلوں پر گنتی بھول جائے گا وہ کشبی میں بدل جائے والا بھولے گا کیونکہ ایک انگلی میں تین مرتبہ پڑھ سکتا ہے یا چار مرتبہ اگر ایک کسبیر میں دس تک پہنچ گیا اور اسے پتہ نہیں بارہ ہوا یا پندرہ ہوا پھر وہ پیچھے آ کر کے اس کو گنتی کرنی پڑے گی تو یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ بھائی بھول جانے کے ڈر سے اس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے لیکن بھول جانے کے ڈر سے ہم کسبری کا استعمال کرتے ہیں تو جب آپ کسبری کو بھول جانے کے ڈر سے استعمال کرتے جس میں بھولنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے تو انگلیوں کو کیوں نہیں استعمال کر سکتے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ایسا راستہ نکالے تاکہ آپ کو عذاب دلوا سکے نبی کے طریقے سے دور کر سکے تو اس لیے آپ کے پاس دنیا ہے ان شاء اللہ رہی چیز کافی ہوگی آپ کے لیے اور صحابت میں صحابہ کی اتفاق میں ان کے طریقے کو ماننے کے لیے بھلائی ہے اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے سب محدث براٹ فل بنائی اللہ ہے سو بہت زیادہ ہو گیا ہے تقریباً ساڑھے کے آس پاس ہونے والا انشاءاللہ کل کی محفل باقی ہے اور ایک اعلان ہے کہ کل بچوں کی تعریف ہوگی اور سارے ہمارے پیرنٹس سن لیں کہ کل بچوں کی تعلیم ہوگی سمبا بھی سنیں ساتھ بھی سن ہم بھی سن لیں کہ کل جو ہے تعلیم ہے چھٹی بھی نکلتی ہے جزاک اللہ ہے